بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت جن کی ہیں انہیں سپرد کرو اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصحت فرماتا ہے بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے